تو برحال میرے بھائیوں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نماز فرض کی گئی تو میراج کروایا گیا آپ کو آسمانوں کے اوپر بلایا گیا وہاں نماز کا توحفہ دیا گیا تو نماز جو ہے وہ فرض ہے وہ واجب ہے ہر حالت میں ہے میرے بھائی عورت اور وہ بچہ جو ابھی سات سال کا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی نماز کا حکم دو اس کو بھی نماز پڑھنے کا کہو اس کو بھی نماز سکھاؤ اگر نماز پڑھے تو ٹھیک دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو اس کو مارو میرے بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس حدیث کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے ہمارا بچہ سکول کا ہوم ورک نہ کرے ہم اسے مارتے ہیں انگلش اس کو نہ آئے ہم اس کی پٹائی کرتے ہیں نماز نہ پڑھے تو ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے جب اسکول میں بھیجتے ہیں اتنا بڑا بیگ اس نے اٹھایا ہوتا ہے اپنے جسامت سے بڑا وزن اس نے اٹھایا ہوتا ہے بڑی بڑی کتابیں اس نے اٹھائی ہوتی ہیں وہ کتابیں جن کو بڑے بڑے بھی ان کو دیکھ کے ڈرتے ہیں وہاں ترسری کھاتے وہاں بچے کے اوپر رحم نہیں آتا وہاں سختی کرتے ہیں وہاں پیسہ بھی لگاتے ہیں اس کے لیے گاڑی کا بندوبست بھی کرتے ہیں جو صبح چھوڑ کے آئے رات کو لے کے آئے اور ٹیوشن کا بندوبست بھی کرتے ہیں ٹیچر گھر میں آتا ہے پڑھا کے جاتا ہے ایک بچے کے اوپر دس ہزار روپیہ خرچ کر رہے ہیں نماز کی باری آتی ہے تو ابھی چھوٹا ہے جب بڑا ہوگا نماز پڑھنی شروع کر دے گا ابھی چھوٹا ہے اور پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر نماز پڑھنے کا کہتے ہیں پھر وہ بات نہیں مانتا پھر حاجی صاحب سے بات ہوتی ہے تو حاجی صاحب کہتے ہیں میں کیا کروں میرا فرض ہے نصیحت کر دینا سمجھا دینا، میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں ہاں جی سب اپنے آپ کو ادھر بھی بری جمعہ کر لیتے ہیں بری جمعہ کر لیتے ہیں میرے بھائی آپ یہ دھوکا مجھے تو دے سکتے ہیں اپنے پروسی کو دے سکتے ہیں اپنے والد کو دے سکتے ہیں ابو العالمین کو دھوکا نہیں دے سکتے میرے بھائی میں اور آپ برابر کے مجرم ہیں جب بچہ چھوٹا تھا فطرت کے اوپر تھا بات ماننے والا تھا تب ہم نے اسے نماز کی عادت نہیں ڈالی تب ہم کہتے رہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے اب بڑا ہو گیا ہے اب نماز کی عادت نہیں پڑی اب ہم اوپر اوپر سے کہتے ہیں منہ زبانی کہتے ہیں گھر سے نکالنے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہے خرچہ بند کرنے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہے اب وہ نماز نہیں پڑتا اب کہتے ہیں ہم کیا کریں نہیں میرے بھائی ایسے کام نہیں چلے گا ہمیں ہمارا فرض ہے جیسے بچے کو ہم گلا توڑنے پہ مارتے ہیں ایسے ہی نماز نہ پڑھنے پہ بھی مارے جب 10 سال کا ہو جائے یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے اوپر توجہ دیجئے اور نماز کی حفاظت کیجئے نماز کے معاملے میں سستی نہ ہونے دیں نماز وہ عمل ہے جس سے آپ کے گناہ جڑتے ہیں آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو وہ اس نہر میں دن میں پانچ مرتبہ غسل کرے پانچ دفعہ غسل کرنے کے بعد کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل وغیرہ رہے گی صحابہ کرام نے کہا نہیں فرمایا یہی مثال ہے نماز پڑھنے والے کی جب کوئی نماز پڑھتا ہے پانچ ٹائم تو فرمایا اس کے گنا جڑتے رہتے ہیں جڑتے رہتے ہیں اس کے ذمے پھر کوئی گناہ نہیں رہتا اور کہیں آ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے گنا ایسے جڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیو نماز پرندی سے پڑھنی چاہیے نماز کی حفاظت کرنی چاہیے نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے المؤمنین کہتی ہیں نبی اسرم کی بیویاں کہتی ہیں میری اور آپ کی مائیں کہتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو اپنی بےغمات سے تعمیر کرتے ان کی خدمت کرتے ان کے کام کرتے لیکن جب اذان ہو جاتی پھر آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو وہی اللہ کے رسول جو ازان ہونے ان سے, سے پہلے اپنی بیگم کی خدمت کرنے والے ہوتے ان سے تعاون کرنے والے ہوتے ان کے کام کرنے والے ہوتے کام کاج میں ان کا ہاتھ بچانے والے ہوتے ازان ہونے کے بعد ایسے ہو جاتے جیسے اپنی بیگم کو جانتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ازان ہوتی ہے تب شیطان ہمیں یاد کرواتا ہے کبھی بیگم سے یہ بھی بات کرنی ہے ابھی یہ بھی کرنی ہے بچوں کو یہ بھی کہ جانا ہے یہ بھی کہ جانا ہے اتنی دیر میں مسجد میں نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہایت فرمائے وہ آخ